أعوذ بالله السبيل العليم من الشيطان وجيم منهم زيه ونفكه ونفكه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحا أن تقصروا من الضرات انكفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدو والمبينا وإذا ضربتم في الأرض اور جب تم زمین میں سفر کرو تم کیوں نہ ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں انتق مالا تھی کہ تم نماز میں سے کچھ کام کرو نماز پسر کر لو انق تم ایفتی نا قلعہ ہی اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ لوگ تمہیں فتنے میں ڈالیں گے جنہوں نے کفر کیا انگل کا فیری نقام ادوبم مبینہ یقینا کافر ہمیشہ سے ہی تمہارے کھلے دشمن ہیں نماز کو پسر کرنا اس کا مطلب ہے نماز میں کچھ کمی کرنا پسر معنی کمی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 حالتِ خوف میں جنگ حالت میں نماز کیا جائے گی تو اسی طرح سواری پر نماز نقل نماز سواری پر اشارے سے نماز تو یہ قصر نماز میں کمی رکعات میں کمی نماز کی حیث اور کیفیت میں کمی ابو ابوداود میں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 رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہی مسلم میں ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے تمہارے لیے اگر میں چار رقع نماز فرض کی ہے سفر میں دو دو اور خوف میں ایک رکت یعنی جنگ کی حالت میں صرف ایک رقت عام سفر میں مغرب اور فجر کی نماز کے علاوہ باقی نمازوں کی رکعتیں کم ہو کر دو دو رہ جاتی ہیں مگر کی نماز کے رکھتے ہیں تین یہ تین ہی رہیں گی کیونکہ یہ دن کا بھیر ہے بتر کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فجر کی تو پہلے ہی دو رکھتے ہیں ان میں کیا کمی کرنی گی تو اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے کہا ہے کہ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 یا اس سے زیادہ تر سفر کرتے تو کسر کرتے شہری آبادی سے شہر سے باہر تین فرصت ایک فرصت میں ہوتے ہیں تین میل تو تین فرصت میں کتنے میل ہوئے نو میل ایک میل یہ ڈیڑھ انگریزی میل کے برابر ہوتا ہے کلو میٹر نہیں میل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 نو اکیس ہزار چھ سو میٹر یعنی اکیس کلومیٹر اور چھ سو میٹر ساڑھے اکیس کلومیٹر سے کچھ زائد شہر سے ساڑھے اکیس کلومیٹر سے زائد کا سفر ہو تو پھر پسند یہ مسافت ہے اس کے علاوہ اور بھی کوئی روایت مصافت کے حوالے سے صحیح نہیں ہے صرف یہی روایت صحیح ہے صحیح مسلم باری تو یہ گھر سے کچھ لوگ اس کا شمار شروع کر دیتے ہیں مصافت کا کہ اپنے گھر سے لے کے جہاں جانا ہے اگلے گھر تک اکیس بائیس کلومیٹر ایسے نہیں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 تو پراپرٹی ڈیلروں کو پہلے پتا چل جاتا ہے بائی پاس بننے سے وہ دس سال پہلے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں یہاں سے بائی پاس نکلنا ہے زمینیں قریب لوگ جی؟ تو بائی پاس بننے سے پہلے وہاں پہ آبادی ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے اور وہ ہوتی بھی کیا ہے بس بائی پاس کے قریب قریب ہی زیادہ آبادی ہوتی ہے اور تھوڑا سا دور نکلے تو پھر وہی وہ دیہات ہوتا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 تو وہ بائی پاس سے لے کے آپ کل ڈسٹنس جو ہے مسافت وہ آپ لگا لیں کوئی بائیس کلومیٹر میٹر کیونکہ ساڑھے اکیس ہے نا تو آدھا کلومیٹر وہ بائی پاس سے آگے تھوڑی بہت آبادی ہے یہ تقریبا کل مسافت بن جائے ویسے یہ ہمارے بجن والا میں تو بائی پاس بیچارے وہ شہر کے وسط میں آ رہے ہیں یہاں کا تو حساب ہی کچھ اور بن گیا ہے نئے بائی پاس نکالنے کی ضرورت ہے یہ چھیالی سائیڈ کا لے لیں یا یہ اس تک والا لے لیں شاہپور سائڈ والا تو جتنی آبادی وہاں سے جی ٹی روڈ تک ہے اتنی آبادی بائی پاس سے پرلی تک ہے بہرحال ویسے عام طور پہ باقی شہروں میں ایسے نہیں ہوتا عام طور پہ باقی شہروں جو ہیں وہاں کا جو بائی پاس بنتا ہے جس وقت اس وقت کم اور کم وہ او شہر کے باہر ہوتا ہے بعد میں وہ بھی اندر آ جاتے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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صحیح بخاری وغیرہ کے اندر اس کی صلاحت اور وضاحت موجود ہے جو فجر کی دو سنتیں ہیں ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے اس وجہ سے اور بکر اس لیے کہ وہ رات کی نماز کو تاخ کرتے ہیں دن کی بکر تو مغرب کی نماز ہو گئی نا اور رات کے بتر نوادے بھی تو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 آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو چار رقط پڑتے ہیں جب اپنی رہائش گاہوں پر ہوتے ہیں تو پھر دو رقط یعنی ایمام کے ساتھ مقیم امام ہے ایمان کے ساتھ مل گیا تو وہ چار پوری پڑنی پڑتی ہیں اور اگر ہمیں ایمان کے ساتھ دماغ نہ ملے تو پھر کسم یہ کیا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 جان بوجھ کے وقت لایا کرتے جماعت کھڑی ہے کوئی بات نہیں امام دو رکھتے پڑھا لیتا ہے پھر امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور امام کے ساتھ آخری دو رکھتے پڑھ کے اور امام کے ساتھ ہی سلام کرتے یہ ہم تو مسافر سے پڑھنی دو رکھتے تھے یہ طریقہ کار غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے ابو القاطم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, کی سنت کیا ہے کہ امام اگر مقیم ہے اس کی ابتدا میں ایک رکعت بھی مل گئی تو نماز پوری پڑھنی اگر ایک آدمی امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے آخری رکعت میں رکوع مل میں مل یا رکوع مل کے, کے بعد تو اس نے تو امام کے ساتھ ایک رکعت بھی نہیں پائی اب وہ دو رکعتیں پڑے گا کیونکہ اس کو امام کے ساتھ کوئی ایک رکعت بھی نہیں ملی اب یہ منفرد کے حکم میں ہی ہو جائے گا امام سلام کرے اس کی اپنی دو رکھتے ہیں جو قصر اس پر قرض پر تھی وہ یاد آ تو یہ قصر کے حوالے سے اسی طرح اپنا وسوقات دیکھا گیا ہے وطروں میں وطروں میں, میں بھی کچھ لوگ کرتے ہیں امام مسلم تین رقت وطر پڑھاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں امام نے تین رکت پڑھانے ہیں تو آخری رقت بتر کے جو ہوتی ہے اس میں امام کے ساتھ شامل ہو جاتی امام کے ساتھ پڑھی ہیں کہ ہم لائی کیا میرا میدان امام کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد بیٹھ جائے امام صاحب نے بتر پڑھانا شروع کیا تو دو رقطیں پڑھا کے تیسری جگت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوئے یہ جلدی سے ساتھ شامل ہو گیا اور امام کے ساتھ ہی سلاح کے بالکل غلط طریقہ ہے جتنی رکتیں امام نے پڑھیں اتنی پڑھنی پڑے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 کتنے میں مبتلا کر دیں گے کافروں کے حملے کا خلچا ہو تو تم نمازوں کو قصر کر سکتے ہو یہ آئٹ کی جہاد کے سلسلے میں نازر ہوئی ہے اس لیے قصر کی اجازت کے ساتھ جہاد کا ذکر بھی خوف کا ذکر بھی آ گیا ہے پیچھے بھی معاملہ جہاد کا کر رہا ہے آگے بھی جہاد ہی کی بات ہو رہی ہے تو اب اس آئت کی روح سے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اگر دشمن کا خوف ہو تو پھر قصر کرنی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 خوف ہو تو نمازوں کو فصر کرو اب تو خوف نہیں رہا پھر بھی نمازیں قصر کی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے خود تعجب ہوا تھا اس بات سے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے ہمارا صدا کا کم تو اللہ کی بادہ یہ صدقہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بدوں پر صدقہ کیا ہے سب بالوں سداقات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 فا کے موقع پر تقریباً 19 دن رہے پسر کرتے رہے لیکن وہ حالت تردد تھی کہ آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں تردد کی حالت میں انیس دن تک بندہ قصر آفرت کا سکتا ہے جب بندے کو یقین ہو روکے میں نے انیس دن ٹھہرنا پھر نہیں یقینی طور پر ٹھہرنا چار دن ہے تو پسر اس سے زائد ہے تو زائد پر اثر کرنا ثابت نہیں سفر کے دوران یعنی سفر کرتے جا رہے ہیں آگے بڑھتے جا رہے ہیں سفر جتنے دن مرضی لگے وہ کثر ادا کریں گے من سمنے مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم مدینے سے مکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تو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 اب آٹھ بج کے چھ منٹ ہوئے ہیں کوئی ٹائم پوچھے تو آپ کیا کہتے آٹھ بجے ہیں یہ پر والے چھ منٹ ذکر میں نہیں آتے جب یہی آٹھ بج کے بارہ منٹ ہو جائیں گے کوئی ٹائم پوچھے گا تو کیا کہیں گے سواٹھ ہو جائیں گے حالانکہ پورے سواٹھ نہیں ہوئے اس کو کہتے کسر گرانا جو تھوڑی بہت کمی کوتا ہوتی ہے اونچنی اس کو ختم کر دینا کسر گرا دینا اس طرح جب آپ سینکڑے گل رہے تو پھر اکائیوں دہائیوں کو کچھ شمار نہیں کیا جاتا سینکڑے گینے جاتے ہیں تو اسی طرح جب دہائیاں گی لی جائیں تو پھر को کو بسوں کا نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو اس کبیر سے انہوں نے دس دن کا نام لیا اسی طرح جاگر ربی اللہ تعالیٰ حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت فصر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے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 حالانکہ ایسی بات نہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے اتنا اچھا رہنا ہے پوری نوابدات ہے ان پر پوری فرض ہے پھر اسی طرح ایک آدمی مسئلہ روزانہ گزرا والا سلو ہو جاتا ہے کام کے لیے ملازمت کے سلسلے میں جیسے بھی آپ کو یہاں سے بھی پوری پڑے گا اور وہاں جا کے بھی پوری پڑے گا ادھر جاتا ہے وہاں بھی اس کا قیام ہے یہاں بھی قیام ہے رات اس کی ادھر گزرتی ہے ادھر گزرتا ہے آدھی زندگی ادھر بیت رہی ہے آدھی ادھر بیت رہی ہے وہاں پر بھی مقیم کے حکم میں ہے یہاں پر بھی مقیم ہی ہے ہاں درمیان میں کاموں کی مریض سے نماز پڑھے قصر کرے درمیان میں قصر کرے گا دونوں سٹیشنوں پہ پوری تو بہرحال چار دن تک ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بال ارادہ چار دن قسم آپ ٹھہرے اور آپ نے قصر کی تو یہ جو خوف والی بات ہے انختین قبول اللہ دینہ کا فارو یہ یوں سمجھیں کہ قید اتفاقی ہے پھر ایک اور بھی آخر میں چلتے چلتے حلقہ آ جائیں کہ سفر کے دوران بندے کی نماز رہ سفر کے دوران نماز کا وقت ہوا مثلا یوں سمجھیے کہ زہر کا ٹائم ہو گیا اللہ لاہور میں اور آتے آتے آپ کو یہاں پہ اثر ہو گئی تو وہاں پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکے کسی وجہ سے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 اس کے لیے قصر کرنے کے رخصت ہے اور جب کسی جگہ پہ اس نے پڑاؤ ڈال لیا ایک آدھ دن ٹہلنا ہے اس آیت کی روح سے رخصت خرم کیونکہ ضرب فل عرب کے ساتھ متعدد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قصر کی رخصت کو قصر کرنا ہے کب جب تم زمین میں چلو پھرو اذا ضرب تم پھر ارب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 تو سفر میں کسر کرنے کی رخصت تھی گھر پہنچ کے قصر کرنا یہ تو کہیں سے بھی ثابت نہیں تو اس میں وہ لمبے چوڑے حساب کتاب لگانے اور گربے تقسیمے دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ایک آدمی بغیر ارادے کے جو ایک مہینہ رہتا ہے کسی جگہ میں آج کام آج کل ہاں جب بندے کو ترجد ہو کہ میں آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں آج جاتا ہوں تو حالت ترجد میں بھی انیس دن تک قصر کرنا سابت ہے اس سے زیادہ نہیں تردد اگر انیس دن سے زیادہ ہو جائے بیسویں دن سے پوری پڑے کیونکہ اس سے زیادہ سابق نہیں عبادات میں ثبوت ہونا ضروری ہے جتنا کام ثابت ہے اتنا کریں اس سے آگے پھر جو عمومی حکم ہے اس کے مطابق تو سوجھ ایک آدمی ہے جھال میں رہتا ہوں جال میں رہتا ہوں کبھی کس بولت میں کبھی کس بولت میں بیاج نہیں ہے میں کبھی بوڑھے مار پڑوں میں کس پڑھتا وہ جو آدمی ڈرائیوروں کی یہ صورت حال ہے نا اپنے علاقے سے نکلتے ہیں بس سارے سفر ہی سفر کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں رکنا نہیں چاہیے لیکن بالآخر ان کا ایک ستاپ ہوتا ہے اختتامی ایک آغاز والا ایک اختتام والا وہ جو اختتام والا ستاپ ہوتا ہے وہاں پر بھی ان کو ایک آدھ دن آدھا دن یا ایک دن ریسٹ ملتی ہے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 رہائشیوں کے مقیم کے حکم میں آ جاتے ہیں اپنے گھر میں پوری پڑے اور جو ان کی منظر مقصود ہے جہاں پہ انہوں نے روزانہ جانا ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ ایک آدمی ادھر گجرا والا تھا والا ہے وہ روزانہ لاہور جاتا ہے کاروبار کے طرف سے وہاں پہ پوری پڑے یہاں پہ بھی پوری پڑے درمیان میں کسر کرے اسی طرح کے جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کا بھی معاملات کچھ اسی انداز کا اسی طریقے کا ہوتا ہے ایک ان کا نقطہ آغاز ہے اور ایک ہے نقطہ اختتام منظر تو اس کے دوران وہ قصر نماز ادا کریں جب وہ اپنی جگہ پر پہنچ گئے ہیں وہاں پر ان کے پاس ٹرمینل میں ہر قسم کی سہولت اور گھر جیسا ان کو ماحول وہاں پر دیا جاتا ہے تو وہ مکمل طور پہ وہاں پہ نماز نہیں پوری ادا کریں یہ اجازت مناسب ہے ماشرد. دماغ. ماشرد. سفر کے دوران نوازوں کو جو جمع کرنے کی بات ہے وہ کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے سورتم تقدیمن تحقیر یعنی زور کے ساتھ ہی اثر پڑھنے اثر کے ساتھ اثر پڑنے زور پڑھنے زور کو زور کے آخری وقت میں اثر کو اثر کے پہلے وقت میں جیسے سہولت میں آئے کار لیں مسافر کے لیے یہ تینوں طریقہ کار ٹھیک ہیں ثابت ہیں مقیم کے لیے نہیں مقیم صرف سورت جمع کرے گا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 زور کا وقت ہے تو ساتھ اثر پڑھ لیں پھر ٹھیک ہے گھر سے یہ کام کر کے نہیں آنا اصل نہیں زور اثر اور مگر بھی صاف نہ تو وہاں کوشش کر کے بندہ پڑھ لے ہاں گھر سے پڑھ کے نہیں ہے اس کے پہلے نہیں ایمان مسافر ہے مختلف پیچھے اپنی پوری ادا کریں گے وہ تو مسلطا مسئلہ ہے وہ سب کو آپ اور مسافروں کے لیے ٹھیک ہے جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں مختلف دیہاتوں سے انہوں نے جمع پڑھایا تھا وہ واپس جانا ہے تو ساتھ ہی وہ جمع کر لین لوگوں کو دور دراز سے آئے ہوئے لوگ مقیم نہیں جو شہری ہیں وہ نہیں کرتے